یہ کسی لڑکی کا نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو اور اس سے رخصتی کے درمیان ہی اگر رضا سے لڑکی کا انتقال ہو جائے تو لڑکی پہ نہ رخصتی سے پہلے رضا سے کا انتقال ہو جائے تو اس پہ کس کا انتقال ہوا لڑکی کا لڑکے کا لڑکے کا ہاں یوں بتائیے آپ تشریف لڑکی دیکھیے لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی خلوت نہیں ہوئی ایک دن بھی شور کے اگر نہیں گئی طلاق ہو جائے تو طلاق میں عدت نہیں لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے تو چار مہنے دس دن اس کو عدت گزارنی ہوگی چاند کے مہنے کے اعتبار سے مرنے کی صورت میں عدت ہے طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہوگی جیسے کسی نے طلاق دی آج ہی طلاق ہو جائے آج ہی نکاح ہو جائے تو وہ بھی جائز اب میں آپ کو ہماری فکر کی کتاب کا ایک لطیفہ سناتا ہوں امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے زمانے میں دو بہنوں کا نکاح ہوا دلہن بدلی گئیں جو زید کی دلہن تھی وہ بکر کے پاس چلے گئی جو بکر کی دلہن تھی وہ زید کے پاس چلی گئی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اصل کام ہی بھول جاتے ہیں مرتبے میں اخون مسجد میں تھا تو رات کے ڈیڑھ بجے کسی نے دروازہ پیٹا میں نے اللہ خیر کرے بھائی ڈیڑھ بجے چل وہ زمانہ ایسا نہیں تھا آج کل کی تقریب کاری کھول کر کے آ گئے میں نے کہا کیا ہوا بھائی کہنے لگے جی وہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا آج اصر کی نماز کے بعد میمن مسجد ہم لڑکی سے پوچھ نہیں بھول گئے نہ وکیل تھا نہ گواہ تھا جب آپ نے پوچھا آپ کی گرجدار آواز سے ہم ڈر کر کے ہم نے ہاں بول دی اب نکاح ہوا یا نہیں تو شادی بیاہ کی تقریب میں اتنے مگن ہو گئے کہ دلہن سے پوچھنا ہی بھول گئے پھر جا کر ڈیڑھ بجے پونے دو بجے جا کے دوسرا نکاح پڑھایا بسم اللہ مسجد کے قریب اوپر جا کر ان کے فلیٹ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی تو دلہن بدلی گئیں اب دلہن بدلنے کے بعد صبح پتہ لگا چبی اروسی بھی گزر گئے اب جب صبح پتہ لگا تو کچھ سمجھدار لوگ ہمارے امام صاحب کے پاس آئے حضور اس کا حل نکالی امام صاحب نے حل نکالا دونوں دلہوں کو بلایا دونوں کے سسرالیوں کو بلایا کہ اس تو پتہ لگ گیا کیا دولے سے پوچھا کہ جس دلہن کے ساتھ تم نے شباشی کی وہ تمہیں دلہن پسند ہے جی بالکل پسند دوسرے سے کہا کہ تم نے جس جی دلہن کے ساتھ شب باشی کی رات گزاری وہ دلہن تمہیں پسند ہے پسند ہے جب پکی ہو گئی بات اب امام صاحب نے فرما دونوں اپنی اپنی بیویوں کو دے دو. کیونکہ بیوی بدل گئی آپ کی اس کے پاس چلی اس کی آپ کے پاس آ گئی تو یہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کے دونوں بیویوں کو طلاق دلوائی اور دونوں کا اسیوت نکا کر کے ان کو رخصت کر دیا اور بہت بڑے فساد اور شر سے او دونوں خاندانوں کو بچا بھی لیا تو خلوت صحیح نہ ہو تو طلاق میں اگر طلاق ہو جائے اس میں عدت نہیں لیکن موت کی عدت جو ہے وہ باقی ہے اب میں سمجھا ہوں ایک جگہ میں کسی ناتھانی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا آپ جیسے چند لوگ جو ہیں وہ گھر پہ آ گئے اوپر جی مسئلہ پوچھنا ہے مولانا میں نے کہا پوچھ لیجیے ساتھ اب وہ نوجوان تھے بچارے تو انہوں نے کہا جو آپ نے مسئلہ کو یہی پوچھا میں نے کہا عدت اس میں اس کا قصور کیا ہے دلہن وہ چار مہینے دس دن بیٹھے کہ مولانا ایسا مسئلہ بتا کیا قصور ہے اس کا بیچاری یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ چار مہینے دس دن آپ اس کو بٹھا رہے عدت میں میں نے پیار محبت سمجھایا میں نے کہا یہ حادثات ہیں ٹھیک شرعی مسئلہ یہی یقیناً اس کے بے شمار حکمتیں ہیں مگر وہ نہیں سمجھے میں نے کہا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سری لنکا سے ایک جہاز حاجیوں کا چلتا ہے چار سو حاجی لے کر سب نے آنے جانے کا ٹکٹ لیا پاسپورٹ موجود ویزا موجود پہاڑوں سے ٹکرا کر سارے حاجی مر گئے حاجیوں کا کیا قصور تھا بہن کوئی قزور تھا حاجیوں کا. ان کے پاس تو آنے جانے کا ٹکٹ بھی تھا بلو ایئر لائن چلی دونوں کے ٹکٹ تھے واپسی کے جا کر کے ٹکرا گئی مرگلا پہاڑی سے ان کا کیا قصور تھا بہن یہ تو ٹکٹ لیے ہوئے تھے واپسی کا بھی ان کے پاس ٹکٹ ایک ریل چلتی ہے بیچ میں لڑک جاتی پٹریاں نکل گئیں دھماکہ ہو گیا کئی لوگ مر گئے مسافروں کا کیا قصور ہے دسیوں میں سال ہے ایک آدمی بندر روڈ پر جا رہا ہے آ کے بس نے ٹکر مار دی اس بیچارے کا کیا قصور ہے تو بھائی یہ قصور کسی کا نہیں یہ حادثہ اگر ایسا حادثہ رونما ہو جائے جو زندگی میں دس ہزار قسم کے واقعات ہوتے انہیں حادثات میں سے کئی حادثہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا لہذا بی بی کو چاہیے کہ وہ چان کے اعتبار سے چار مہینے دس دن عدت گزارے جی آپ سوالات شروع کر دیں